کیا قرآن پاک میں ڈی مبارک کے بارے میں کہیں ذکر آیا ہے بالکل ذکر آیا کس نے آپ کو کہہ دیا کہ ذکر نہیں آیا اور کہاں تلاش کر رہے ہیں جب قرآن سے محبت کا دعوے دار فتبی میرے حبیب کے اتباع کرو یہ بھی کم اللہ جب تم میرے حبیب کے اتباع کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا معیار یہ ہے اب دیکھ لو اللہ کے اس حبیب کی جس کی اتباع جو وہ ہم پر فرض قرار دے دی گئی جب ان کی اطلاع کرو اور فرمایا جس نے میرے رسول کی اتباع کی فقط اطا اللہ اس نے میری اطاعت اور میری فرما برداری جگہ جگہ یہ آئے موجود ہیں وہ میں یوتی اللہ رسول فقط فاضا فوزا نظیم جس نے اطاعت کی وہ جناب جو ہے وہ گویا مراد کو پہنچ گیا اور اپنی منزل اور گوریا کامیابی کی منزل پر پہنچ گیا اب ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا پڑے گا کہ حضور اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہولیا کیا تھا حضور کا اولیا یہ ہے آپ کی داڑھی جو ہے وہ گھنی تھی سینے کو چھپا دیا کرتی تھی اور حضور فرماتے داڑھی بڑھاؤ منچ ترشواؤ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو یوں تعین کیا حضرت عبداللہ ابن عمر پوری داڑھی اپنی مٹھی میں لے کر جو بال بچتے اسے کاٹ دیتے اس لیے شیخ محق شاہ ابد الق محدید دہلوی نے مشکا شریف کی شرح میں حضرت فاضل بریلوی نے خاص اس مسئلے پر ایک رسالہ لکھا اس میں ایک قبضہ ایک مٹھی ڈاڑی کو واجب لکھا یہ خشکشی داڑھی یہ داڑھی نہیں یہ تو موسم میں حافظ صاحب خشکشی داڑھی جو ہیں وہ رکھ لیتے قرآن سنایا اور عید کی نماز میں ملکمل مل صاف کر کے جناب آ کر عید کی نماز پڑھ لیتے ایسے حافظوں سے بھی آپ پرہیز کیجیے گا آ, ان کے پیچھے یا ایسے امام کے پیچھے ہمارے یہاں نماز واجب اور ہم یہاں عرف میں کہہ دیا جاتا سنت ہے لیکن مسئلے کے اعتبار سے کیا ہے یہ واجب ہے مثال کے تو میں دوں آپ کو جیسے کہ حضرت زید ابن ارقم کے روایت قربانی ہم کرتے ہیں قربانی کیا ہے قربانی واجب ہے قربان واجب ہے نا لیکن حدیث میں کما ادای یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا سنت تو ابھی یار اللہ یہ قربانی کیا فرمائیے قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو عرف میں اس کو سنت کہا گیا لیکن قربانی کرنا واجب ہے اسی طرح عرف میں اس ڈاڑی کو سنت کہا جاتا ہے شرع اعتبار سے داڑی کا ایک قبضہ رکھنا یہ واجب ہے